حضور اثر کی نماز امام صاحب کے پیچھے تین رکعت چھوٹ گئی اور آخری رکات امام صاحب کے پیچھے ملی جی اس کے بعد پھر تین رکعت جب خود مکمل کی تو آخری رکات میں رکوع میں جانے سے پہلے ذہن بھٹک گیا اور وطر کی طرح اللہ اکبر کہہ کے دعا خنوط پڑھنی شروع کر دی اور آدھی سے زیادہ دعا خنوط پڑھ کے خیال آیا کہ یہ غلط ہوا فورن رکو میں گئے مکمل کر کے سجدہ صحف کیا تو اس سے نماز ہو گئی یا نماز ہو گئی کیونکہ رکو کرنے میں تاخیر ہوئی نا اور رکو فرض ہے اصول یہ ہے کہ یا تو واجب ترک ہو جائے اور فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو تو سجدہ دے واجب ہو جائے گا تو جب اس نے سجدہ دے کر لیا تو اس کی نماز ہو گئی اور ل... سا... ل... لباس اور جوتے اتارنے اور پہننے کا سنت طریقہ فرما دی ہاں دیکھیے جوتے میں جب پیر ڈالا جائے تو پہلے دہنا پیر ڈالا جائے بعد میں بائیں اتارتے ود اس کے خلاف